أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد. قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو انسانوں کو ذلت کی دلدلوں سے نکال کر عزت کے آسمان کا ستارہ بنانے کے لیے آیا انسانیت دنیا کے اندر زلیل ہو رہی تھی خارق و مالک کو بھلا کر مخلوق کی پوجا میں لگی ہوئی تھی انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانیت کے رب کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ مالک کا یہ کلام دلوں کے لیے شفا بن کرایا جسے جبرائیل امیم نے اللہ مالک سے لیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دن پہ اتارا یہ کلام اللہ کا اس کے معانی اس کی تفسیر وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میری ان آیات کو میرے اس پیغام کو میرے بندوں تک پہنچا دیجئے مالی فرماتا ہے یا ما انزل الیک من ربک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ پہ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اسے بیان کر دیجئے اسے پہنچا دیجئے لوگوں کے کانوں تک اس آواز کو پہنچائیے دلوں کو کھولنے والا ایک اللہ ہے اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے مالک فرماتا ہے ان نہ انزل نہ بالحق حق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن مجید یہ حق والی کتاب بھیجی حق اور سچ ہے اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے آر کلّہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں نبی جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق پہنچا رہے ہیں مالک یہاں پر پابند کر رہا ہے بیما آرخ اللہ اس علم کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں شریعت کی بات کہتے وہ ماحوا اللہ شریعت کی بات جب بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کی وہی سے بتاتے ہیں تو یہ قرآن حکیم وہی ہے قرآن کے یہ کلمات اللہ کی وہی ہے اس کے معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں اس کی تفسیر بھی اللہ کی طرف سے ہے ہم پابند ہیں کہ اللہ کو سیکھیں پرانے حکیم کو سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ نے جو آپ سے فہم لیا اس کی روشنی میں اس کلام کو اللہ نے نازل کیا اس کلی کے بانگ بھی اللہ ہے مالک فرماتا ہے انزل نذکر ہم نے اس ذکر کو ہم نے اس دین کو نازل کیا اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں کوئی شخص اگر اپنی طرف سے پرانے حکیم کی آیات کے معانی بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا دیا ہوا بہن نہیں لیتا اپنی طرف سے بیان کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ ظاہر کر دیتا ہے اور تب سے لے کر آج تک اہل علم اہل بدت کا رد کرتے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن حکیم کی آیات کو اپنی مرضی کا معنیٰ بہنایا ہے جس طرح یہ قرآن کے الفاظ تواتر سے ہم تک پہنچے اسی طرح اس کا معنی اس کی تفسیر وہ بھی صحیح صنف سے ہم تک پہنچی اور اللہ کا حکم بھی ہم تک پہنچا کہ اللہ کے اس کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجیے کتاب مبارکی ولی خیر الباس یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا یہ اللہ نے کتاب نازل کی رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی طرف اللہ کے پیارے حبیب علیہ صلاح وسلام نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس کو بیان کیا کیوں تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اس سے دین کو سیکھیں مقصود سیکھیں اللہ چاہتا کیا ہے اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے ان آیات پر غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں اگر اس کتاب کو میں نے اور آپ نے نصیحت کے لیے استعمال نہ کیا چومنے چاٹنے تاویز گنڈے لکھنے سر پہ رکھ کے قسم دینے عدالتوں میں ہاتھ رکھنے کے لیے رکھ لیا تو نتیجہ وہی نکلے گا جو نکل رہا ہے امت اس وقت جتنی گمراہی کے اندر ہے اس گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے کہ ہدایت کا چشمہ قرآن حکیم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی صحابہ نے جس انداز میں اس کو سمجھا تھا وہ انداز تھا ہم نے قرآن حکیم کے معنی کو چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیا صلط کے اس فہم کو چھوڑ دیا اپنے بزرگوں کی اپنے بابوں کی تراشی ہوئی کتابوں اور حکایتوں کے پیچھے لگے اور پھر توحید کے راستے سے ہٹ کر زلت کی دلدل میں گر گئے پرانے حکیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فہم میں سیکھنا سمجھنا لازم ہے کیوں وہ سب سے پہلی جماعت تھی اہل ایمان کی اور انہوں نے یہ کلام یہ کتاب یہ سنت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور وہ سب سے قریب ترین زمانے کے لوگ آج آپ پہلے شر کو دیکھیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے تنظ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کسی بھی ایسے شخص کو سنیں دیکھیں اس کے بارے میں آپ تک آواز پہنچے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیجیے کہ یہ شخص قرآن کا دشمن ہے مصطفی کے صحابہ کا دشمن قرآن کا دشمن ہے لیکن اس کے اندر اتنی ضرورت نہیں کہ وہ قرآن کی تقویف کر سکے کیونکہ اس نے لباس چولا اسلام کا پہناوا ہے مسلمان اپنے آپ کو شو کرتا ہے اگر وہ قرآن کا انکار کرے گا اگر وہ قرآن کا چلان کرے گا اگر وہ قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہے گا تو بچہ بچہ مسلمانوں کا کہے گا کہ یہ مسلمان نہیں رہا اب وہ زبان درازی کرتا ہے صحابہ پر کیوں جب صحابہ کی شخصیات آپ کی آنکھوں میں اپنی عزت کھو بیٹھیں گی تو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ انہوں نے سنا یاد کیا عمل کیا محفوظ کیا آگے امت تک پہنچایا اس کی حیثیت باقی رہے گی صحابہ ایسے تھے تو وہ وہی جو انہوں نے لکھی اس کا کیا بنے گا تو صحابہ پر چلان کرنے والے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے اصل میں دشمن ہے کتاب اللہ کے اصل میں دشمن ہے قرآن حکیم کے وہ قرآن پہ ڈرگ نہیں کر سکتے تو قرآنی شخصیات پر تنظ کرتے ہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں ان کی ذات کے بارے میں تاریخ کو نہیں کھجانا جائے گا بلکہ الہی کے کلام کو دیکھا جائے گا مودہ کے فرمان کو دیکھا جائے گا اور مالک شرط لگاتا ہے اگر تم ایمان دے کر آؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان دے کر آؤ فخم پھر تم ہدایت ہو اگر تم اس معیار پہ نہیں اترتے اس طرز کو نہیں سمجھتے ان کے فہم کو اپنے لیے حجت نہیں مانتے تو معنی کیا نکلا تم ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤ گے قرآن مجید تین اہم موضوعات پر گفتگو کرتا ہے سب سے پہلی بات سب سے پہلا پیغام قرآن کا اللہ کے بندوں کے نام اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہے رب کی توحید کا پیغام ہے جو رب کی توحید کا پیغام نہیں دیتا باقی سارے مسلوں پہ کلام کرتا ہے جملے کو دوہرا دوں کوئی جماعت کوئی تنظیم کوئی پارٹی کوئی کتاب کوئی فرقہ آپ کو ہر ہر مسئلے پر گائڈ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا پیغام ان کی دامن میں ان کی کتابوں میں ان کی زبانوں پہ ان کے منہت میں موجود نہیں ہے تو یہ قرآن کے راستے پر یہ مصطفیٰ کے راستے پر یہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہے کیونکہ قرآن سب سے پہلا اللہ کے بندوں کو جو پیغام دیتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتا ہے دوسرا پیغام شریعت کے احکام و مسائل ہیں اور تیسری بات پچھلی امتوں کے واقعات اور مستقبل میں ہونے والے اخبار یہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے قرآن حکیم کی پہلی سورت صورت الختح جسے عمر قرآن بھی کہا جاتا ہے یہ ان توحید کی معانی کو کھور کر بیان کرنے والی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں اللہ سے مدد لیتے ہوئے اللہ کے ناموں کی برکت حاصل کرتے ہوئے اس ایکٹ میں اللہ کے تین پیارے نام بیان ہوئے ہیں اللہ اس کا معنی الہ برحق اللہ الہ برحق اور وسی رحمت والا مہربان رب الرحیم مومنوں پر خاص رحمت کرنے والا یہ توحریق و وصطات پر شامل ہے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا جیسے اللہ نے اپنے لیے ثابت کیے یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مالک کے لیے بیان کیے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں ان کے معانی کا انکار نہیں کرتے ایمان لاتے ہیں کسی کے ساتھ انہیں تشبیح نہیں دیتے ہمیں شریعت نے بڑا پیارا قانون سکھایا ہے لئی سچ ہے شعیح اللہ کی کوئی متل نہیں کوئی مانند نہیں اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں کیسے ہیں جیسے اس کی ذات کو لائق ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں یہ ایمان لانا غیبیات پر ایمان لانے میں سے ہے جیسے ہمیں شریعت نے بتایا قرآن نے بتایا حدیث نے بتایا ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں نہ تشریح دیتے ہیں نہ معانی کا انکار کرتے ہیں نہ اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے دوڑا کر کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں الحمد رب المین تمام تعریف تمام صنع اس اللہ کے لیے ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا پالنے والا جہانوں کو پالنے والا پیدا کرنے والا پالنے والا رب ہے تمام جہانوں کا الحمد رب العالمین تعریفیں ہے اس اللہ کے لیے ساری کی ساری صناح ہے اس اللہ کے لیے جو جہانوں کو پالتا ہے اس آیت میں توحید کی پہلی قسم ربوبیت بیان کی گئی اس قسم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا پالنے والا پالنا پیدا کرنا موت دینا زندگی دینا بارش برسانا یہ سب اللہ تعالی کے افعال ہیں ان پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے کہ یہ سب کام تنہا اللہ اکیلا کرتا ہے ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جسے کفار مکہ بھی مانا کرتے تھے بعض حضرات کی آپ گفتگو سنیں گے وہ توحید ربوبیت بڑی شان سے بیان کریں گے بڑے زور سے بیان کریں گے ہرن کے پیٹ میں ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے بھینس کا نہیں فاختہ کے انڈے سے فاختہ کا بچہ پیدا ہوتا ہے قبے کا نہیں ہم کہتے ہیں حضرت مانتے ہیں مولانا صاحب تسلیم کرتے ہیں لیکن اس چیز کو تو ابو جہل نے بھی تسلیم کیا تھا کفار مکہ نے بھی تسلیم کیا تھا توحید ربوبیت سے آگے نکلیے اس اعلان کی طرف آئیے کہ عبادت کا حقدار صرف خالص ایک اللہ ہے اس کی عبادت میں کوئی شریک کہتے نہیں یہ بات کرنے سے تو پھر لڑائی اور ماحول خراب ہوتا ہے اس لیے ہم صرف ربوبیت پر بریک لگاتے ہیں تو ربوبیت کی بات بہت اچھی ہے لیکن اس سے ایمان پورا نہیں ہوتا جو تقابہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ پر ایمان لانے کا وہ پورا نہیں ہوتا میں بھی فرمان سنیے واقع الحمد للہ جا کہہ دیجئے سب تاریخیں اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں اللہ کی کوئی اولاد اللہ اولاد کی کمزوریوں سے پاک ہے ولم یق اللہ شریک ان فل اس کی بادشاہت میں اس کی سلطنت میں کوئی اس کا پارٹنر جی اللہ کا کوئی بادشاہی میں شریک ہے نہیں ہے پھر سنتے ہو نہیں زاکروں سے جو قسمت میں نہیں وہ حسین سے مانگ لو جو قسمت میں نہیں وہ حسین سے مانگ لو یہ مسلمان ہے قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اگر اللہ نے آپ کو نہیں دینا تو کائنات میں کوئی دے نہیں سکتا ضرورت ہے اس پرانی پیغام کو جو رب نے اپنے بندوں کے نام دیا ان تک پہنچائیے گھر گھر یہ آواز لے کر جائیے ارے بھائی یہ کہنے والے کہ جو قسمت میں نہیں حسین سے مان لو حسین بھی اللہ کا منگتا ہے حسین کے بابا علی اللہ کے منگتے ہیں اور محمد رسول اللہ بھی اللہ کے در کے سوالی ہے کائنات ساری اللہ کے در کی سوالی ہے اللہ کسی کے در کا سوالی پاک ہے وہ ذاق جس کا کوئی بیٹا نہیں تعریف ہے اس کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ولم یق ال <الدُّن> اور کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار بھی نہیں کہ وہ کمزور ہو جائے کسی اور کی سپورٹ کی ضرورت پڑے اللہ کو کسی کی ضرورت کمزوری کے عیبوں سے میرا خالق و مالک مولا پاک ہے وہ سب ہو سکبیر اس کی بڑائی بیان کرتے رہیے اس رب کی توحید بیان کرتے رہیے قرآن کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیے اور الرحیم اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد اللہ کی تاریخ بیان کی گئی وہ بڑا نہایت رحم کرنے والا اور یہ توحید کی قسم اسما و صفات میں شامل ہے مالک یوم الدین اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا بادشاہت بیان کرنے کے بعد اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا جس دن کوئی کسی کے نفع نقصان کا کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار کوئی جان کسی جان کی مددگار میں کسی چھوٹے موٹے کی تو بات ہی نہیں کرتا آتا علیہ صلاحت وسلم نے لگتے جگر فاطمہ تجہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا بنتی خودی من شیتی بیٹی جو جی میں آتا ہے بابا کے گھر سے مانگنا ہے مانگ لے لے لے لگنی ان کی اللہ شہیا اگر رب نے پکڑ لیا فاطمہ تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکے گا اپنے آمال کرتی رہنا قیامت کے دن کوئی کسی کی نفا و نقصان کا مالک نہیں وہاں اللہ ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے بادشاہت بھی اس کی ملک بھی اس کا اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے اور کوئی کسی کو نفا و نقصان پہنچا نہیں سکتا ہاں اللہ جس کے لیے اجازت دے گا جس کو اجازت دے گا اور جس کے اجازت دے گا دونوں میں مشروط ہے شفات ہوگی سفارش ہوگی کون کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا کس کے لیے کرے گا جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اپنی مرضی سے کوئی وہاں پہ اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا ان آیات میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد توحید اسماء و وصیفات توحید ربوبیت اور بادشاہی بیان کی گئی اگلی آیات میں بندے کی اپنے رب سے دعائیں اور التجائیں بیان کی گئی اور یہ توحید کی تیسری قسم ہے توحید و عبادہ. بندے کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور دعا کرنا عمل ہے مدد مانگنا یہ عبادت ہے یہ عبادت حق ہے صرف ایک اللہ کا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی خالص اللہ کی عبادت ہوگی یا کرنا ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد شر کرنے والے یہاں آ کے اٹک جاتے ہیں یہ ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ہم خاص اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں یا علی مدد بھی کہتے ہیں اللہ کو مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں بابا جی کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں اللہ سے بھی مانگتے ہیں مردوں سے بھی مانگتے ہیں یہ جو بھی والا معاملہ ہے یہ آپ کو جہنم کی وادی کا ایندھن بنا دے گا جنت کا مہمان نہیں بنائے گا کیونکہ اللہ نے یہاں شرط ہمارے لیے لگائی ہے پابندی لگائی ہے یہ عقیدہ ہمیں سکھایا جی ہی یا کہنا ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں کسی اور کی شراکت خالی تو مالک اس کو برداشت اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر دوں جنت سے اتری بھی حور اترے گی نہیں میں مثال دے رہا ہوں وہاں مل جائے گی انشاءاللہ عمل نہیں کرتے رہنا جیسے شیخ یاسر نے بتایا اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ان کو برکتوں والی ایمان والی صحت والی لمبی زندگی دیں ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز رکھے تاکہ یہ پیغام اللہ کا ہم تک دے رہے محنت کرتے رہیے ضرور اللہ کی جنت میں اہل ایمان کو ملے گی لیکن دنیا میں کوئی مثال کے طور پہ جنت کی خور کی طرح کی خوبصورت عورت بھی ہو کسی کو پیغام نکاح دے اس شرط کے ساتھ کہ میں آپ کی بھی بیوی بی بننا چاہتی ہوں نو ٹینشن چلے گا جی نہیں چلے گا پکی بات ہے پنجابی کے خسمان مگرو لے جسے کرنا کر میں نہیں مانگے اور خان صاحب ہوں گے تو برست بھی ماریں گے بڑا یہ کیا کہہ دیا ہماری بی اور کسی اور کی بی ایسا نہیں ہوگا ہم گولی مارے گا اگر کسی اور کی بھی بنیں گے سمجھ آئی آپ اپنی عزت اور غیرت میں کسی کی پارٹنر برداشت ایک کے لیے سوچئے آپ نے اپنی اس بیوی کو پیدا کی ہے آپ اس کے خالق و مالک ہیں آپ اس کے واضح ہیں کیا ہیں آپ نکاح کے دو بول بول کے اپنے گھر لا کے اپنے بستر کی عزت بنایا ہے لیکن اس کی پارٹنرشپ آپ سے برداشت سبحان اللہ صبح کے لیے پانی کے گندے قطرے سے تمہاری تصویر بنانے والا کون ہے ماں کے پیٹ میں اندھیروں کے پردوں کے پیچھے تمہیں رزع دینے والا کون ہے زندگی دینے والا کون ہے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں لانے والا کون ہے ماں کی چھاتیوں پر تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرنے والا کون ہے تمہیں گٹنوں پہ ہاتھوں پہ رڑکنا سکھانے والا کون ہے قدموں پہ کھڑا کرنے والا کون ہے اس زبان کے ڈوسلے کو گویائی کی قوت دینے والا کون ہے اس جسم کو جوانی کی قپت دینے والا کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ خالد و مالک تمہیں عزت دے رہا ہے زندگی دے رہا ہے پوری کائنات تمہارے سامنے مسخر کرتی ہے جس جانور حلال کو چاہتے ہو نبا کر کے گوشاتے ہو اس کے پھلوں سے رزت پاتے ہو پھر اس کی عبادت میں خالی یہ برداشت کرے گا اس لیے اس نے پیغام دیا ہے کہ یاد رکھنا ہی یا کیا ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا وہی یا کیا نس اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں عبادت بھی تیری ہی اور مدد بھی صرف تجھ سے ہی بعض لوگ یہ جملہ اپنی تقریر کے آغاز میں پڑا کرتے تھے یا کا نا بدو یا کیا نسین اور پھر بابا فرید کے مزار پہ جا کے سجا ریز بھی ہو جاتے تھے بیگم کے ساتھ اگر اس معنی کو سمجھے ہوتے اس آیت کو سمجھے ہوتے تو اللہ کا بندہ کبھی مردوں کی قبروں پہ ڈھیر جی ارے بھائی ہماری نہ مانو کوئی حرج نہیں ان قبروں پر مزارات پر بیٹھے ہوئے ملنگوں کی مان لو آپ کو پٹی پڑائی جاتی ہے یہ غو سے آدم ہیں یہ بزرگ ہیں یہ کرنی بھرنی بھرنی والے ہیں یہ سب کچھ دیتے ہیں اور آپ گاڑی سے اترے سوٹیڈ بوٹے آپ کے ہاتھ میں نوٹوں کا لفافہ ہے اور آپ قبر پہ نظرانہ دینے جا رہے ہیں یہ جو ملنگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے فوراً آوازیں لگائیں گے یا نہیں دعائیں کرنی شروع کر دیں گے نا ہرے میاں کو تھوڑی سی ہمیں بھی دے جاؤ یہ بیٹھے کہاں ہے قبر پہ مزار پہ درگاہ پہ اور مان کس سے رہے ہیں جو چل کے آ رہا ہے اور جو کندھوں پہ سوار ہو کے نیچے دفن ہوا تھا اس سے کیوں نہیں مانتے یہ سارے بھاپی بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ ٹوپی ڈراما کیا ہوا ہے جو کچھ دینا دلانا ہے زندوں نے ہے وہ تو بیچارہ استنجا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا جس کو ہم نیچے دفنا کے اوپر مٹی ڈال دی یہ ملنگ اس باتیں سے اس پیر سے اس حجویری سے اس اجمیری سے اس حضرت سے کیوں نہیں سوالی اس سے کیوں نہیں مانگتے وہ زندوں سے کیوں مانگتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں دینے والا یہ ہے وہ مر کے اس جہاں سے ختم ہو چکا ہے جس کی گردن جس کی پیشانی کپڑوں پہ جھکتی ہے وہ اپنی زبان سے کہتا رہے کہ, کہ معنی کو سمجھا نہیں عبادت صرف اللہ سے کی جائے گی خاص اللہ کی ہی اور مدد بھی صرف خاص اللہ سے مانگی جائے گی لیکن الصراط المستقیم اللہ نے سیدھے راستے پر چلا سیدھے راستے پہ ثابت قدم اے اللہ میں ہدایت سے نواز اور صراط مستقیم وہ واضح راستہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ اسلام کی راہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے پیش کی سرات مستقیم سیدھا خط سادہ ترجمہ سراط مستقیم سیدھا خط ایک نشان آپ یہاں لگائیں ایک ڈاٹ اور ایک ڈاٹ یہاں لگائیں ان دونوں کے درمیان لائن کھینچے کتنی لگنے لگیں گی جی دو نقطوں کے در... کو ملانے والی لائن پینسل پھیرتے جائیں کتنی لگیں گی جی دو تو نہیں ہوں گی تین تو نہیں ہوں گی اور اگر تین ہوئی تو وہ ٹیڑھی سیدھی ایک ہوگی قرآن اور سنت آپ کے پاس آ گیا ایک ڈاٹ لگی لگ ایک ڈاٹ اللہ کی جنت کی ہے اس جنت میں جانے کے لیے سرات مستقیم کی ضرورت ہے سلاط مستقیم کتنے ہیں دو تین یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے جڑا جس لگا ٹھیک لگا ہے اپنے مذہب کو نہ چھوڑو اور کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو یہ شیطان کے جملے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام نے تو پیغام پینتیس دن ہی دیا تھا سراپ مستقیم دو ڈاٹ کو ملانے والا ایک خط ہوگا اسی لیے ہم کہتے ہیں حق کیا ہے قرآن و سنت اس سے ہٹ کر کوئی آئے گا وہ جتنے مرضی خوبصورت لیبل میں اپنے آپ کو لپیٹ لے وہ چاندی کے برق میں چھپ کے آئے تو مٹھائی نہیں بن سکتی اگر اندر میٹھا موجود نہ ہو سراپ مستقیم ایک ہے اور وہ ہے کتاب و سنت کی اجتماع کا نام وہ ہے صحابہ کے فہم کو ماننے کا نام یہی رسول اللہ صلی اللہ علام نے پیغام دیا یہ کا راستہ ہے انت الم صراط مستقیم وہ راہ جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ کا انعام ہوا اللہ کی رحمت ہوئی انبیاء شہداء صالحین صدیقیم یہ وہ راستہ ہے جو چل کے آئے اس راستے پر آئے انبیاء کا راستہ کیا تھا عبادت اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے منتا فتعبد پوجنا کس کو ہے پوجنا کیسے ہے اپنے دن سیکھ لیا اگر ان دو مسئلوں کی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی منتا عبادت کس کی ہوگی صرف خالص اللہ کی عبادت کیسے ہوگی خالص اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے کے اوپر عبادت کا طریقہ تراشا نہیں جاتا عبادت کا طریقہ بنایا نہیں جاتا عبادت کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے کتاب و سنت کے اندر محفوظ ہے غیر علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غذب ہوا ان پہ غضب ہوا جن تک حق کی بات پہنچی ان کو حق کا علم ہوا لیکن انہوں نے اس حق کو نہیں مانا تکبر کیا ٹکڑا دیا منہ مو موڑ لیا اور یہ یہود ہیں اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا یہ یہودی آج مسلمانوں کے ظلم و ستم کی پہاڑ توڑ رہے ہیں اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رہم اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رہنم کر اے اللہ غزہ کے مسلمانوں پہ رہم تھا اللہ ان کمزوروں پہ رحم فرما اللہ ان بوڑھوں پہ رحم فرما ان معصوم بچوں پہ رحم فرما ان ہماری بہنوں پہ رحم فرما اے اللہ جو فوت ہو کے تیرے پاس آگے ان کی موت کو شہادت کی موت بنا کے ان کو جنت کا واپس بنا اے اللہ ان ظالموں سے انتقام کا دے جنہوں نے تیرے دین کو سن کر ان تک گلائی کے بعد پھر ٹھکرا دیا اور دیرا ان پر غزل ماضل ہوا اللہ ہمیں ان راستوں پہ نہ چلانا جو یہود کا راستہ ہو ولہ اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ جنہیں حق تک پہنچ ہی نہیں سکے نہ انہوں نے حق کو پہچانا اور یہ نصارہ ہیں نہ انہوں نے حق کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اللہ ہمیں ان دونوں کے راستوں سے ہٹا کر انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کے راستے پہ چلانا اس عظیم صورت میں قرآن میں تینوں موادیں وہ بیان کر دیے گی اللہ کی وحدانیت توحید کی تینوں اقسام کا بیان احکام کا ذکر ہوا اللہ نے مومنوں کو دعا کرنے کا حکم دیا اور دعا خالص ایک اللہ سے کی جائے پکارا صرف ایک اللہ کو جائے نیک لوگوں کے منہج کو انبیاء صدیقین صالحین شہداء کے منہج کو اپنانے کا حکم دیا برے اعمال سے رکنے کا اور برے لوگوں کے راستے پر چلنے سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہوا قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت السی وہ بھی اللہ کی وحدانیت کا پیغام انسانوں تک پہنچاتی ہے مالک فرماتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ الہ برحق ہے اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے اللہ الہ برحق ہے اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے گی وہ باطل پہ ہوگی حق کے ساتھ عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے اس آئس میں اللہ کے معبود ہونے کے دو دلائل بیان کی گئے الحی وہ زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں آنی ساری مخلوق نے مر جانا ہے لیکن خالق و مالک موت کی کمزوریوں سے پاک ہے ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج سارے اللہ کے در کے سوالی اللہ کسی کے در کا محتاج نہیں ہے وہ بے نیاز ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا مخلوق ہے آج ہے کل نہیں ہے جو آج ہو کل نہ ہو وہ رب ہو سکتا جو آج ہو کل نہ ہو آج اوپر ہو کل نیچے ہو وہ مشکل خوش حاجت روا نہیں ہو سکتا اللہ زندہ ہے حی ہے القیوم وہ سب کو تھامنے والا ہے اسے کسی کی حاجت نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے پوری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہی اکیلا عبادت کا حقدار ہے اس آئ میں توحید کے دو ارکان کا ذکر ہے نفی اور اس بات نفی تمام معبودانِ باپلا کی ان کی عبادت کی نفی اور ان سے برات کا اعلان اور یہ کہاں ہے لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی محبود برحق نہیں یہ نفی ہے دھرتی پہ پونجے جانے والے ہر معبود کی الا یہ اس بات ہے یہ توحید کا دوسرا رکن ہے کہ اللہ کو معبود برحق مانیے اور اکیلے صرف ایک اللہ کی عبادت کیجیے مواحد ہونے کے لیے دونوں کو ماننا ضروری ہے اللہ کی عبادت کی جائے ٹھیک ہے لیکن اللہ کے علاوہ عبادت جس کی ہو رہی ہے اس کا انکار لازم ہے اگر آپ انکار نہیں کرتے تو آپ مواہد اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کی علاوہ مجھے جانے والوں سے برات نہیں کرتے وہ بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک تو آپ ان جیسے ہیں آپ اہل ایمان کی جماعت کے رکن نہیں ہیں آپ توحید کو سمجھ نہیں سکے توحید نفی اور اس بات کا پیغام ہے انکار کیجئے دھرتی پہ کوئی نہیں جس کی پوجا ہو نہ دھرتی کے اوپر نہ دھرتی کے نیچے نہ صباؤں میں نہ آسمانوں میں ہر طرح کے معبود کا انکار کیجئے انکار کے بعد آئیے اب اقرار کیجئے کہ عبادت کا حق اور صرف ایک اللہ ہے اس کو رب مانا جائے اس کو محبود برحق مانا جائے اس کی علاوہ پوجے والے سے برات کی جائے لا دو سین توں نوم اللہ زندہ ہے نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے اور نہ کبھی اسے نیند آتی اون اور نیند کمزوری ہیں ان کمزوریوں سے اللہ پاک ہے اللہ کی مخلوب کو نیند آتی ہے اللہ کی مخلوب کو نیند آتی ہے وہ سوتے ہیں خالق و مالک نہ اس پر موت ہے نہ اس پہ اونگ ہے نہ اس پہ نیند ہے اور جس پہ نیل آ جائے وہ رب ہو سکتا جی حضرت جی سو رہے ہیں جس کو مشکل خشا حاجت ربا بنا لیے اور مریض کے پیٹ میں درد ہے اور وہ مانگنے کے لیے کہ حضرت جی تو جواب ملے پھر <تصفح> جب بابا جی سوتے نہیں ہیں اٹھ لینے دو ابھی تو ان کے آرام کا ٹائم ہے یہ رب ہو سکتا یہ مشکل خشا حاجت ربا ہو سکتا یہ پوجے جانے کے قابل ہو سکتا اللہ وہ اللہ برحق ہے نہ اس پہ موت نہ اس پہ اون نہ اس پہ نیٹ وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے ابھی دعوی کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے اپنے تراشے ہوئے الہوں کا ایک ذاکر کو میں سن رہا ہوں کہ ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا علی سو جاؤ کہا آپ جائیے میں ان اہل مکہ سے اپنا معاملہ خود ہی صاف کر لوں گا آپ ہجرت کر جائیے تشریف لے جائیے کہانی علی سو جاؤ یہ دیکھیے کفر کہاں تک پہنچا ہوا ہے اے توحید کو سمجھ کر اپنے گھروں میں لمبی چادریں اور کر سو جانے والوں اس پیغام توحید کو پھیلانے کی کتنی ضرورت ہے ذرا اس واقعہ سے اندازہ لگائیے یہ زاکر صاحب اپنی مجلس میں کہتے ہیں کہ علی نے کہا اور یہ سب جھوٹا قصہ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ زاکر مجلس پڑھنے سے پہلے کہہ دیتا ہے آواز پہ جانتی ہے حوالہ کہاں ہے شیخ نبی جتنی سنائی قرآن میں ہے صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے احادیث کتابوں کے حوالے موجود ہیں اور یہ ہے نا آواز پہ آن دیجیے پہاڑ کے پیچھے شیپان کھڑا آواز دے رہا ہوتا ہے اور یہ اس کو بیان کر رہا ہوتا دلیل نہیں ہے کہا اللہ کے نبی نے کہا علی سو جاؤ تو علی نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کبھی سویا ہی نہیں میں کیسے سو جاؤں کہا یہ میں نہیں کہہ رہا سو جاؤ یہ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے علی کو سلاؤ علی کو سلاؤ علی کو سلاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اتنا زور کیوں دے رہا ہے کہ علی کو سلاؤ کہا اللہ نے یہ کہا کہ علی سوئے گا تو میری توحید بچے گی اللہ راجعون کیونکہ میں بھی کبھی نہیں سوتا اور علی بھی نہیں سوتا لوگ اسی کو علی کو اللہ مان لیں گے تو صرف ہجرت کی رات علی کو سلا دو تاکہ اللہ اور علی میں فرق ہو جائے اللہ کبھی نہیں سوتا علی صرف ہجرت کی رات سویا تھا انل ہیلہ آواز یہ تو سید علی کا قصہ ہے ابھی آپ نے موجودہ قصہ نہیں سنا پیر شرکار کا نئی انٹرویو دیکھا وہ کہتا اٹھارہ سال سے میں نہیں سویا انہی وہ آواز ایسے ایسے جھوٹے پیروں کی گدیوں پہ بیٹھ چکے ہیں کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کے شرماتا ہوگا کہ اتنا تیز تو میں بھی نہیں جتنا یہ نکل آیا اٹھارہ سال سے میں محمد کریم فدا ہو و امی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو ہمیں فجر پہ جگائے گا آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں بلال ذمہ داری لیتے ہیں اور فجر جی سورج نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا جی نہیں نکلا نا وہ قوال نے کیا قوالی بنائی ہوئی ہے قدرت خدا کی دیکھو مطلب شہر نہیں ہوئی جب تک بلال نے اذان نہیں دی صحابہ سوچ ہو کے اٹھ گئے اٹھ کے سو گئے سو گے, اٹھ کے اٹھ گئے سورج ہی نکل رہا ٹینشن ہوگی سورج کیوں نہیں نکل رہا دیکھو بلال کی ہے ابھی تک اذان نہیں دے رہا سورج رکاوا ہے کہ بلال اذان دے گا تو میں باہر نکلوں گا قرآن کو سیکھیے اللہ کے لیے اس توحید کو سیکھیے وگرنہ یہ ڈھونگی بابے آپ کو اسی طرح مشرق بنا کر جہنم کا ایندھن بناتے رہیں گے حدیث کے لند ہے کہ اللہ کے نبی سوا سل کے مبارک چہرے پہ کرنے پڑی آپ اٹھے کہ بلال اور بلال نے کہا کا جو چیز آپ پہلے پہ وہ آ گئی وہی مجھ پہ بھی لا لے بھاگی نبی سو گے نبی سوتے ہیں نبی پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ آپ بشر ہیں اور یہ شب سرکار کہتا ہے کہ نہیں اٹھارہ سال سے میں سویا ہی نہیں اقرار الحسن صاحب نے شب سرکار کو ننگا کیا تو چیخیں کئیوں کی نکل رہی ہیں ہم کہتے ہیں اقرار الحسن صاحب آپ کا یہ کام ٹھیک ہے لیکن کچھ پیغام ہم سے بھی سنتے جائیے توحید کا پیغام ہم آپ کو بھی دینا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ باپے ڈھونگی ہیں یہ پیروں کی گدیوں کے نام کو خراب کر رہے ہیں ارے بھائی جو پکڑا جاتا ہے وہ ڈھونگی ہوتا ہے ہم سے سنیے یہ سارے ڈھونگی ہے میرے پیارے آقا نے خدیجہ کی قبر پہ کوئی گمبک نہیں بنایا کوئی قبر نہیں پر نثار نہیں بنایا صحابہ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا یہ سوفیا گمراہ لوگوں کا ٹولا ہے جنہوں نے قبر پرستی کا شرک جاری کیا اور آج وہ بد پرستی میں تبدیل ہو چکا ہے اور عقیدت کا نام لے کر عقیدت کی سبق چادر اوڑھ کر انہوں نے دعوے کرنے شروع کر دیے کہ اٹھارہ سال سے مجھے نیند نہیں آئی پھر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو انسانیت کے سردار محمد الرسول اللہ تو سویا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب ہے وہ کامل ہے اس کی ذات و صفات میں کوئی نقص نہیں اور وہ اکیلا عبادت کا حقدار ہے لہو فی سماواتی و الارض اللہ اکیلا ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ ہے اس کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ بادشاہ حق رکھتا ہے کہ پوجا صرف اس کی, کی جائے جب اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے حکموں کو مانا جائے اس کے حکموں کو بدلنے کی طاقت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو عبادت صرف ایک اللہ کیجیے کی بند اللہ جی یشوئند اللہ بیدنی وکیلا رب ہر چیز کا مالک ہے شفاعت کا مالک بھی اللہ ہے اس مسئلے کو یاد کر لیجئے لیجیے سفارشات کا مالک تنہا اللہ ہے اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا آپ تو جھوٹی پٹکے پڑائی ہیں ناد خانوں نے جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ دینا جائے گا غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا غو سے پاک اپنا کی حال ہوئے گا وہ بھی ان بےچاروں نے پتا کوئی نہیں وہاں تو انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسائی علیہ السلام تک آگے سفارشوں کے لیے ترلے کرے گی اور پھر مصطفیٰ علیہ سلادوں والسلام کی طرف ہر نبی اشارہ کریں گے آگے جاؤ اور آپ فرمائیں گے ہاں میرا حق ہے اللہ نے یہ مقام مجھے دیا ہے اور مصطفیٰ کی شفاعت کا انداز کیا ہوگا اللہ کے ایندھن سے سجدہ ریز ہوں گے اللہ کے عرصے خائر میں سجدہ کریں گے فرمایا وہ دعائیں وہ تسبیحات اللہ کی صنا کے وہ جملے جو اس وقت کہوں گا آج نہیں جانتا اس وقت اللہ پر القاف فرمائے گا ایک لمبا سجدہ ہوگا پھر مالک فرمائے گا اپنے سر کو اٹھاؤ مانگو لو کیا مانگتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پٹیوں سے باہر نکلئے کہ ہمارے اوپر پیر صاحب کا ہاتھ ہے ہم فلاں سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں مولا علی ہمیں بچا دیں گے فلا ہمیں بچا دیں گے شفات وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اور وہ شفاعت کرنے والا اپنی مرضی سے نہیں کرے گا جس کے لیے اللہ سفارش سننا پسند فرمائے گا وہ اس کی سفارش کرے گا اس کے بغیر سفارش نہیں ہوگی تو جب یہ معلوم ہو جائے کہ شفاعت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے تو تعلق کس سے جوڑنا چاہیے سوال کس سے کرنا چاہیے مانگنا کس سے چاہیے غیر اللہ سے شفاعت کی امید نہ رکھیے بلکہ اللہ سے مانگیے اللہ سے سوالی بنیے اللہ کی توحید کو سمجھیے اور اس اللہ سے سوال کیجئے کہ اللہ آپ کو قیامت کے دن رسوا نہ کرے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرے رب ہر چیز کو جانتا ہے جو پہلے گزر گئی جو بعد میں آنے والی ہے ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اللہ کے علم ہے اللہ کا علم کامل ہے کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں اللہ تمام حاضر و غیب کو جانتا ہے ولا اور بندے اس عظیم رب کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے کچھ نہیں جان سکتے ہاں سوائے جو علم اللہ ان کو پہنچا دے اللہ ان کو دینا چاہے وہ جانتے ہیں اور جو اللہ نہیں دینا چاہتا وہ نہیں جانتے بندوں کو اتنا علم ہے جتنا اللہ نے اپنی مرضی اور اپنے حکم سے بندوں تک پہنچایا ہے اللہ کے عزت کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر بندوں میں خود کوئی طاقت نہیں ہے ان کے اندر کوئی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں علم حاصل کر لیں وسیع کرسی حسمہ واسی والی سے مراد اللہ رب العزت کے قدم رکھنے کی جگہ ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ شریعت نے ہمیں نہیں بتائی اس کے بارے میں سوال کرنا اس کے بارے میں عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ سب کا سب بت ہے اللہ کے اس صفات میں سلب صارحیم کا یہی عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن و حدیث میں آیا اس پر ویسے ایمان لے کے آئیے نہ ان کے معنی کا انکار کیا جائے نہ کسی مخلوق سے تشریح دی جائے نہ کیفیت بیان کی جائے اور نہ عقل سے سوچا جائے کیونکہ یہ امور غیب کی باتیں ہیں اور ان پر ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے ان کے بارے میں سوچنا کوریدنا عقل کے گھوڑے دوڑانا اپنی طرف سے مسائل نکالنا اپنی طرف سے معاملات کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ کار نہیں ہے اور یہ کرسی اتنی عظیم مخلوق ہے کہ اس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہے سب آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے اللہ کا عرش اس کرسی سے بڑا ہے وہ اللہ تعالی ان دونوں یعنی آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرتے ہوئے نہ تھکتا ہے نہ ابتاتا ہے وہیم اور ورب اپنی ذات و صفات میں بلند ہے بہت بڑی ہے بڑی عزمت والی ہے سارے اس کے بندے ہیں کوئی اس جیسا نہیں ہے کوئی اس کا روپ نہیں ہے جھوٹ کہتے ہیں جنہوں نے یہ لکھا کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ آپ کو اپنا ایک اکث نظر آئے گا ایک آپ ہیں اور ایک آپ کا اکث ہے وہ بھی آپ ہی کا اکث ہے نا یہ فرق سمجھ لو اور اس کے بعد علی اور اللہ کے بارے میں سوچ لو علی اور اللہ میں بھی اتنا فرق ہے جتنا آپ کے اور آپ کے عکس میں فرق ہے وہ فرش پہ پہ علی ہے یہ فرش پہ علی ہے یہ کہنے والا اللہ کی پسند افراد کی وادی میں ہے ایمان کی ربی بھی اس کے پلے میں علی اللہ کے بندے ہیں بڑے عظیم ہیں بڑی عصمت والے ہیں بڑی شان والے ہیں بڑی مقام والے ہیں آپ نے فرمایا علی مومن تجھ سے محبت کرے گا ہم اہل ایمان سب علی سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کرتے ہیں اس میں غلوب کر کے ان کو اللہ والے مقام پر نہیں بچھاتے اور جو ان کو اللہ کی توحید میں پارٹنر بنا دیتا ہے ہم اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے آیت کرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے اس میں اللہ تعالی کی صفات اور شان بیان کی گئی اللہ کی قدرت اور عظمت بیان کی گئی جب میرے مالک کی شان اتنی ہے عظمت اتنی ہے تو پھر یقین کیجئے کہ وہ اللہ عبادت کا حقدار بھی صرف تنہا ہے یکتا ہے اکیلا ہے تو اس کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں حکیم کی ایک اور صورت اخلاص جس کی تلاوت قرآن مجید کے تین حصے کی تلاوت کے برابر ہے اس سورت میں بھی اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اور یہ قرآن مجید کے تین حصے کے برابر کیوں ہے کیونکہ تین اہم موضوعات میں ایک سب سے اہم موضوع توحید ہے اور اس پوری سورت میں اللہ نے توحید کو کھل کر بیان کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو لوگ آپ سے آپ کے رب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں ان کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ بتا دیجیے کل ہو اللہ عہد اللہ ایک ہے احد ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے چار نہیں ہے وہ تنہا ہے وقداہ شریک ہے لہو اللہ کا معنی وہ علا ہے برحق ہے کوئی اس کی عبادت میں شریک نہیں اپنی ساتھ میں اپنے افعال میں اپنی صفات میں تنہا ہے کوئی اس کے برابر نہیں اللہ سبت وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں وہ بے نیاز ہے اسمد کا معنی جو ہر لحاظ سے کامل اپنے علم میں قدرت میں حکمت میں عزت میں اپنی ہر صرف میں کامل ابن عباس رضی اللہ عنما نے اسمد کا معنی بیان کیا جس کا جوخ نہ ہو اسے کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو اور یہ پہلے معنی کا منافی بھی نہیں کیونکہ اس میں دلیل ہے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے اسے کسی کی حاجت نہیں اور سب اس کے در کے محتاج ہیں اسمت کا دوسرا معنی مخلوق کو ہر وقت اللہ کی حاجت ہے اور وہ ہر ضرورت میں اللہ کی طرف لوڑتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں وہ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے جو اسمت کا معنی وہ رب جو ہر لحاظ سے کامل ہو اور اسے کسی کی حاجت نہ ہو بے نیاز ہو محتاج ہو ساری مخلوق اس کی وہ کسی کا محتاج نہ ہو لم علی ان دو آیات میں دوبارہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے بے نیاز ہونے کو بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں چار دلائل بیان کیے کہ اس کی اولاد نہیں اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے اس کی اولاد نہیں کیوں اولاد باپ کی شبی ہوتی ہے باپ کی مشابت ہوتی ہے کیا کہتے ہیں بیٹا پہ ہوتی ہی گیا ہے با یاد آ جاتا ہے بیٹے میں باپ کی شبی ہوتی ہے اللہ کا کوئی بیٹا اللہ کی کوئی اولاد نہیں اللہ ہر شبی سے پاک ہے سبانا انسانوں کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے جی جوانوں بوڑھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہونا ہے جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر ماں باپ کو اولاد کی حاجت رہے گی یا نہیں رہے گی اور اگر آپ بیگم لے کے پہلے ہی سائڈ پہ ہو گے بابے نے کون سانبے گا بیگموں کا حق ادا کیجئے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ماں باپ کو نہ بھولیے وہ کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت نے اپنا بچوں کا جھولا لیا اور اسے آگ لگا دی تو کہا اماں یہ کیوں جلا رہی ہو کہا اس جھولے میں میں, میں نے چھ بچے پالے تھے جب وہ چھوٹے تھے تو میں ان کو دودھ پلاتی تھی میں راتوں کو جا کے ان کی خیال رکھتی تھی اور اب وہ جوان ہو گئے وہ اپنی بیوییں لے کے الگ ہو گئے اور میں بوڑھی اکیلی گھر میں بیٹھی ہوں اس جے کے ساتھ میری کافی یادیں جڑی ہوئی تھی میں نے کہا انگ لاؤ تاکہ یاداتے ختم ہو نہ یہ رہے گا سامنے اور نہ بچوں کا بچپن رہے گا بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہو جانے والوں اپنے گھروں کو آباد کر لینے والوں جیسی کرنی ویسی بھرنی حق کا حق ہے ایسے یا نہیں یہ نہ سمجھنا ابھی تم چوبیس سال کے جوان پچیس تیس سال کے جوان ہو کل تم نے بھی پیسر ستر سال کا ہونا ہے آج تم اپنی بیویاں لے کے بوڑھے ماں باپ کو ترستا ہوا گھر چھوڑ کے چلے گئے ہو اس سے پڑھ کر سلوک تمہارے ساتھ ہونے والا ہے بیٹھیوں کو تو لے کے چلے گئے داماد اور بیٹوں کو لے کے چلی گئی بیوی بابا بابی بڈے بڈی ایسے بیٹھے جیسے اپنے گھر کے اندر چور بیٹھے ہوں ماں ان کا سہارا ہوتی ہے اولاد کبھی بھی زندگی کے کسی موڈ پر اپنے ماں کی محبتوں کو قربان نہ کیجئے اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے اکٹھی زمین سے سر نکالا تھا اور اچانک آپ چوبیس پچیس تیس سال کے جوان بن گئے تھے آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کو یاد رکھیے تو ماں باپ محتاج ہوتے ہیں اپنی اولاد کی خدمت کی اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی کی حاجت وہ اولاد سے پاک ہے مخلوق اللہ کے بندے سب اللہ کے تابع ہوتے ہیں بیٹا اور بندہ برابر نہیں ہو سکتا آپ کا بیٹا اور آپ کا غلام برابر نہیں ہو سکتا لہذا اللہ اولاد سے پاک ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں جس کی اولاد ہو ضروری ہے اس کی بیوی بھی ہو اللہ کی اولاد نہیں تو اللہ کی بیوی بھی نہیں سوفیا نے اپنی کتابوں میں اپنے پیروں کو سہاگن بیوی بنا کر لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت نے کس سے لکھے ہوئے ہیں یہ کفر کی باتیں ہیں یہ ایسے ہی کفر ہے جیسے کوئی کہ اللہ کا بیٹا ہے تو ایسے ہی اگر کوئی یہ کہتا ہے ہمارا فلافی سہاگن بی بی تھا نارود نارود یہ کفر کے عقیدے اور کفر کی دعوت ہے لہو ولم وکو لہو شاحید کس طرح یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کی تو بی, بی کوئی نہیں یہاں اللہ تعالیٰ تین فرقوں پہ رد کر رہا ہے مشرقین پہ جنہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں چار اللہ اما یک اللہ کی کوئی بیٹی دوسرا یہود جنہوں نے کہا اضیا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تیسرا نصارہ جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ سلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ نے سب کا رد کیا اللہ کی نہ اولاد ہے نہ بیوی ہیں شیخ صالف حضان حفظہ اللہ کا ایک فتوا یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھوں گا شیخ نے جب صوفیہ کا رد کیا بحد الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کا رد کیا تو یہ لفظ کہے کہ صوفی جس کا عقیدہ بحد الوجود کا ہے وہ یہود و نصارہ سے بڑا کافر ہے اور دلیل کیا دی؟ کہ یہودیوں نے اور زیر کو اور اللہ کو کتنے اللہ گے دو عیسائیوں نے اللہ اور عیسا کتنے گے فرشتوں نے اللہ کی بیٹیاں بنائی ملائکہ کو تو ملائکہ اور اللہ اور جب معاملہ آیا ان تصوف کے پجاریوں کا بہد الوجود کا کی درخنے والوں کا انہوں نے کہا ہر چیز میں وہی ہے ادھر بھی دیکھو تو ہی تو ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو مسجد میں تو مندر میں تو میخانے میں تو پھر ٹنکر نکلے شنکر ہر چیز میں تو صوفیا نے اس کے لیے مثال بیان کی کہ اللہ اور ناوزب باللہ سب نائزب اللہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو آم کی گٹلی لے لو آم کی گٹلی کو زمین میں دفنا دو گٹھلی سے ایک کمپل نکلے گی چھوٹا سا پودا ہوگا پودا تھوڑا سا بڑا ہوگا اس کے بعد وہ ایک درخت بنے گا پھر اس پہ پھل لگے گا پھول لگے گا سایہ ہوگا تما ہوگا شاٹیں ہوں گی بور آئے گا اب کوئی تلاش کرے کہ وہ گٹلی کہاں ہے گٹھلی ملے گی زمین کھو تو گٹلی غائب ہوگی گٹلی نے غائب ہو کر اس درخت کا روپ دھار لیا نائب زب اللہ کہتے اللہ نے جب اپنا آپ ظاہر کرنا چاہ کنت کنزن من گھڑت جھوٹی بات اللہ کی طرح منسوخ کرتے ہیں یہ گمراہ لوگ کہ اللہ نے کہا جب میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو پھر اب کائنات میں جو کچھ ہے میں نے اس کا روپ دھار لیا یہ کفر کے عقیدے ہیں اللہ کی قسم یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق اللہ نے کہا کافر ہوئے جنہوں نے حزیر کو عیسا کو اللہ کا بیٹا کہا فوائد فریجیا میں ابو حمزہ خرسانی کہتے ہیں ان کے گھر میں ایک دمبا کا ڈمبا سمجھتے ہیں بکرا تھا وہ بکرا مل من آواز نکالی تو کہا لبھائی جلد شہ نہ ہوں ناود ساؤزلہ تم میرا رب ہے میں حاضر ہوں حکم فرما اور یہ کہنے کے بعد وجہ ہوا اور ناچنا شروع کر دیا آج لوگ تصوف کو اور صوفیوں کو بڑا پہنچا با اور بڑے پاک دل والا مانتے ہیں ان سے پلید دل والے تو یہودی بھی نہیں تھے انہوں نے صرف زیر کو اللہ کا بیٹا کہا تھا اور ان کا ہر چیز میں وہ جو میں ہوں وہ تو ہے جو تو ہے وہ میں ہوں میں اور تو خود شرک در شرک ہے بول ہو اللہ احد اللہ احد ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بیٹے ہیں نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے بے گال نہ کرمائی میں کو الگی سمجھ کہنی نہیں آئی مین دا برخا پا کے آہد احمد میں چوتر آئی آہد اور احمد میں مین کی مروڑی کا فرق ہے اللہ نے یہ برخا پانا اور مصطفیٰ کی شکل میں زمین پہ آگے وہی جو مصطفی اشتا خدا ہو کر پوتر پڑا مدی میں بے ہو کر یہ اہل ایمان کا عقیدہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے ولم یہ نہ اللہ تعالیٰ نے جنا نہ اللہ جنا گیا ہے کیونکہ اللہ خالق ہے اور ساری کی ساری اس کی مخلوق ہے هو الأول هو الآخر. وہ سب سے پہلا سب سے ہے اس سے پہلے کوئی نہیں اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تب بھی اللہ ہوگا تو ساری مخلوق ہے اللہ کی اس مخلوق کو جو اللہ کا روح کہے ہمارے پیر اللہ کے روپ میں آئے لوگ لب دینے رب بوری والے آ بیٹھا کوئی کسی پیر کے روپ میں آ بیٹھا کوئی کسی پیر کے روپ میں اللہ کو بٹھاتا ہے کوئی کسی پیر کو رکی کرتے کرتے بنا شیخ فنا پھر فنا, فی رسول فنا فی اللہ کر کے اس مقام پہ فائز کرتا ہے پیارے بھائی اس توقید کے پیغام کو سمجھیے اللہ احد ہے بے نیاز ہے نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس پہ موت آنی ہے سب پر موت آنی ہے ونم یقل رہو احد یہاں پر اللہ تعالی نے یہ بات کی کہ کوئی بھی اللہ کی ذات یا صفات میں اللہ کے مساوی نہیں ہے اللہ کے برابر نہیں ہے سب اللہ کے محتاج اور اللہ کے در کے منتے ہیں اس صورت میں تین صفات کا اسبات کیا گیا تین کی نفی کی گئی اس بات یعنی اللہ الہ معبود الاحد ہر چیز میں اکیلا اسمت ہر چیز سے بے نیاز یہ تینوں صفات کمال کی صفات ہیں اس میں کوئی نقص نہیں ہے اللہ کی کسی صف میں کوئی نقص نہیں ہے اور تین صفات کی نبی ہوئی اللہ کی اولاد نہیں اللہ کسی کا والد نہیں کوئی اللہ کے مساوی نہیں کیونکہ یہ تینوں چیزیں نقص والی ہیں اور اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے پرانے مجید کا دوسرا ہے موضوع شریعت کے احکام ہے امر و نہیں ہے ان کے قبول کرنے کا دار و میدار بھی کس کی عبادت اللہ کے حق ہاں قبول ہوں گی اس کی بنیاد بھی پہلا مسئلہ عقیدہ توحید ہے جناس اللہ نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ماں ارید من میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا اور نہ چاہتا ہوں کہ یہ بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا اور زبردست طاقت والا ہے اللہ مالک نے یہی پیغام انبیاء کو دے کر اس زمین پر بھیجا فعبدون اور ہم نے تم سے پہلے ایسا کوئی رسول نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری ہی عبادت کرو اور بیان کیا کہ آخرت میں نجات کا دور و مدان ایمان کی قبولیت پر اور امان کی قبولیت پر ہے اور اس کی بنیادی شرط اللہ کی وحدانیت ہے اگر عقیدہ درست ہے تو تبادی قبول ہیں عقیدہ درست ہے روزے قبول ہیں عقیدہ درست ہے نمازیں قبول, قبول ہیں اگر عقیدے میں خلل ہے سلاۃ والسلام علیہ اللہ کی عقیدوں کے عقیدوں کی آوازیں لگا رہے ہیں مصطفی علیہ السلام کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھتے ہیں مصطفی علیہ سلاط و السلام کو بشریت میں اللہ سمجھتے ہیں تو اللہ کی قسم پھر دنیا میں کرنے والا آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے من اصل جا محسن یہ شرط ہے قرآن کی جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کیا شرط کیا ہے محسن کی مشرک نہ ہو خالص اللہ کے لیے پیارے بھائی ایک عمل میں آپ اگر اللہ کا کسی کو پارٹنر بنا دے نماز اللہ کے لیے پڑھے اور کسی اور کو دکھانے کے لیے بھی پڑھیں نیت دو ہو جائے تو اللہ وہ نماز قبول نہیں کرتا اور اگر آپ کسی قبروں کا تباہ کرو گے سجدے کرو گے ان کے لیے ذبا کرو گے بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری کے نعرے مارتے ہوئے ان کے پرسوں پہ جاؤ گے ان کو پکارو گے تو اللہ آپ کی کوئی نیکی قبول کرے گا تو نیکیوں کی قبولیت کی بنیاد بھی عقیدہ اے توحید ہے جو شخص اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے دونوں چیزیں لازمی اللہ کی عبادت ہوگی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا عند ربی تو ایسا شخص اللہ کی جنت میں داخل ہوگا اس کا عجر و سواب اس کے اللہ کے پاس ہے انہیں آفرت میں کسی چیز کا ڈر ہوگا نہ دنیا میں کسی چیز کے چھوٹ جانے کا کوئی غم ہوگا ولا اوحی من لئن من بیشک ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے بھی یہ بہن کی یہ پیغام دیا ہم نے لئی نشرکتا اگر آپ نے شر کیا تو آپ کے امان بھی سارے برباد ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے تو پیارے بھائی پیارے بھائی یہ شرک ایسا بڑا جرم ہے اللہ کے انبیاء تو, تو پھیلانے کے لیے آئے وہ شرک کرنے نہیں آئے یہ میری اور آپ کی کانوں پہ پڑی ہوئی دبیز پردوں کو اتارنے کے لیے پیغام دیا کہ اگر یہ چرم انبیاء سے بھی ہو جاتا تو اللہ ان کو بھی معاف نہ کرتا تو میرا اور آپ کا معاف ہوگا اس لیے سب سے اہم چیز اللہ کی وحدانیت ہے دعوت کی بنیاد اللہ کی وحدانیت ہے لوگ کہیں گے یہ موسم نہیں ہے توحید کی بات کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے توحید کی بات کرنے کا ابھی امت کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے تو اکٹھا کیجیے رب کی وحدانیت سے آپ خیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ گے اور اگر رب کی توحید کو مائنس کر کے آپ کسی مچھلے پہ اکٹھے ہوں گے تو یہ چون چوں کا مربع تو ہو سکتا ہے یہ اللہ والوں کی جماعت نہیں ہو سکتی اسی عقید ہے توحید کی دعوت دے کے کا امتوں میں آئے پرانے حکیم کا ایک موضوع سابقہ امتوں کی اخبار مستقبل کے واقعات تو یہاں بھی توحید کو ہی بنیادی چیز اللہ نے قرار دیا والا قدم آسنا ٹھیک انلی ہم نے ہر امت میں یہ پیغام دینے والے بھیجے عبود اللہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو اتحاد کا مرکزی نقطہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اگر آپ امت کو کسی اور مسئلے پہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو آپ سب کچھ ہو محمد کے راستے پر نہیں ہو صلی اللہ ہو ارے ہی عبادت صرف اللہ کی کرو اور اللہ کی عبادت میں جو شریک بن رہے ہیں تواغیت ہیں اللہ کی لابہ پوجے جانے والی ہستی ہیں ان کا انکار ضرور کرو جس امت نے اپنے نبی کی دعوت قبول نہیں کی اللہ نے ان پہ عذاب حاصل کیا ان کو تباہ و برباد کیا ان کی حالت سے عبرت لینے کا ہمیں درخت دیا خود علیہ السلام کی قوم آواز لگا رہی ہے تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں سادہ لفظوں میں سمجھا دوں صرف یا اللہ مدد کریں یا علی مدد نہ کہے صرف یا اللہ مدد کہیں یا پیر جلانی مدد نہ کہ ہمارے پاس آیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے ونبر ما کانا اور ہم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے تھے یہ قبروں کا تباہ تو دادا نانا سے چلا آ رہا ہے یہ قبروں کے لیے ذبح کرنا نانا دادا پر دادا کی سنتیں ہیں بھائی ہر دور کے شیر کرنے والوں نے اپنے امبیا کو یہی جواب دیا ہے جب نہیں مانا تو انہوں نے کیا کہا سینا ابھی ماتا اچھا ہم تو نہیں تے تو کی باتوں کو مانتے لے آ پھر عذاب اگر سچا اچھا ہے پھر اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا اور اہل ایمان کو نجات دی رحمتہ <بِمِنَّا> اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے پھر اپنے نبی کو جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے ان کو نجات دی وہاں اور جڑ کاٹ دی ان کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلا تھے اور وہ مومن نہیں تھے پھر ہمیں حکم کیا دیا لوگوں کو پیغام کیا دیا قل جاؤ زمین میں گھومو پھرو من قبل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو جاؤ زمین میں چلو پھرو دیکھو جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ان پر آنے والے عذاب کا سبب بھی قرآن بیان کر رہا ہے مشرقین اکثر کرنے والے تھے کئی کوشتے آپ کو ملیں گی فیس بک پہ پچھلی قوموں میں عذاب کیوں آیا وہ کم تولتے تھے وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے وہ یہ ڈنڈی مارتے تھے یہ سارے عذاب کے جتنے معاملات ہیں ان سب کے پیچھے اخلاقی برائیں ہیں ارے بھائی اخلاقی برائیں بھی تھی لیکن ان سے پہلے سب سے بڑی برائی یہ تھی کان نا اکثر وہ مشرک تھے وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے وہ اپنے بنائے ہوئے تلاشے ہوئے معبودوں کو پوچھتے تھے پھر عقل مند کو عبرت کا پیغام بھی دیا کہ عبادت خالص اللہ کی کرو عبرت پکڑو ان مشرکوں کی ہلاکت سے فاقم وجہك للدین القیم شو اپنا مو سیدھ راستے دین اسلام پر سیدھا رکھ من قبل این یعطی یوم لا مرد له من اللہ اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے جسے اللہ کی طرف سے کوئی پھیرنے والا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے آنا ہی آنا ہے یہ وعدہ پر ہے اس کی آنے سے پہلے اس سے توبہ کر لو اپنے عمل کو درست کر لو یو میں اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے صرف کام آئے گا تو انسان کا اپنا عمل کام آئے گا من كفر فعليه كفره जिसने कुफ्र किया इसके कुफ्र کا بوجھ اسی پہ پڑے گا ومن عمل صالحا فليانفسهم يمهدون اور جس نے اچھے کام کیے تو انہیں کو فائدہ ہوگا وہ جنت میں اعلی درجات پہ ہوں گے ليزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضلي جو ایمان لائے جنہوں نے توحید کو سمجھا جنہوں نے اعمال صالح کیے اللہ قیامت کے دن انہیں اعلی ترین مقام پہ پہنچائے گا تو پیارے بھائی یہ پیغام ہے قرآن کا جو آپ کے اور میرے نام آیا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں توحید کو سمجھیں توحید کو سمجھنے کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کریں یہ جو کچھ لوگوں نے دعوت کا انداز اپنا ہے جی انکار نہیں کرنا کسی کو کچھ نہیں کہنا بس اپنی بات کرو بھائی کینسر کے مریض کا آپریشن کرنا پڑتا ہے اس کے جراثیم اندر سے نکالنے پڑتے ہیں اس کے بعد بھی پٹی کرنی پڑتی ہے اوپر اوپر سے پٹی کرو گے تو وہ زہر پھیلتا رہے گا جب تک غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں ہوتا توحید آپ سمجھ نہیں سکتے اور توحید پہ عمل نہیں ہو سکتا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اپنے اللہ سے وادی ہوں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے سے۔ آج اپنے اس گھر میں ہمیں اپنی باتیں سننے کے لیے سنانے کے لیے کٹھا کیا ہے اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا جنت الفردوس میں محمد کریم صلی اللہ صدم کے پڑوس میں نور کے بمروں پہ ہمیں کٹھا جمع کرنا اور اپنے چہرے کا دیدان صحمانا اللہ رمضان کی راتوں میں تیرے نبی نے ہمیں خوشخبری سنائی تو اپنے بندوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دیتا ہے اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں میری بہنیں میری مائیں میرے بھائی اور جن تک ہماری آواز پہنچ رہی اللہ تمام اہل ایمان کو اہل توحید کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس والا بنا دے اے اللہ بغیر کسی حساب کے بغیر کسی رقاب کے بغیر کسی سات کا عذاب کے اپنی رحمت اپنے فضل اپنے کرم سے اے اللہ جو ہی ہماری روح نکلے ہمیں جنت کا مہمان بنانا اس حال میں موت دینا امکول لا اللہ اللہ کی آوازیں لگا رہے ہوں توحید کا پیغام سنا رہے ہوں اور توحید کی دعوت دیتے دیتے اسی لا الہ الہ اللہ کے راستے میں شہادت کی موت پا کے تیری جنتوں کے مہمان بن جائیں اقولو قولی حاضر اللہ علیم وسلم